اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں میں نے کہا پاگل اسلام ہے اسلام کا قانون بھی ہے کیونکہ ہم قانون کی اگر نفی کریں تو اللہ کی حکومت کی نفی ہوتی ہے اللہ تعالی حاکم الحاکمین ہے نہیں ہے یہ چوہے تو ہاکمین نہیں ہے وہ حاکم الحاکمین ہے ہر ایک کا حقیم ہے دنیا کے تمام حقیم <سؤال> تو وہ سزا دینے پر اسلام تو جب ہمارے روحوں نے اندن علامت علیہ سما ارے اسلام تو اس دن کا میں نے کہا سور ہر انسان کے سر پر بیٹھ گیا جب اللہ نے فرمایا امانت ہم اٹھا کر لے لیے کافروں نے سبنوں نے تو اس دن کا اسلام ہمارے سر پر ہے اسلام بھی ہے اسلام کا قانون بھی ہے اللہ کی حکومت بھی ہے اللہ کے رسول کی حکومت بھی ہے یہ بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے نہیں ہے تو جب وہ سزا دینے پر قادر ہے جو اس کے انو کے خلاف کرے گا اسے سزا دے گا تو اس کا قانون بھی ہے حکومت بھی ہے اس کا سپاہی بھی ہے ظالمو ہو ارے چوہے واشی درندے بے وقوف ہو تم نے اللہ سے مقابلہ کیا تم بھاگ کر جاؤ دنیا کے بش کو کہو ٹونی بلیڈر دنیا اللہ کے حکم سے بھاگ کر جائے اللہ کی سزا سے بھاگ کر جائے باقی تمہاری سزا سے ہم بھاگ کر نکل جائیں دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں تو تمہاری حکومت ہو گئی زائے زائے. جو جس ملک سے نکل جائے دوسرے ملک میں چلا جائے بچہ ہے نہیں بچہ تو اللہ فرماتا ہے تم میرے کہاں نکلو گے ارے <تصفح> میرے ملک سے نکل کر کہاں جاؤ گے <تصفح> اللہ کا سپاہی بھی ہے ایک بندے بانٹنے کے لیے باندھنے کے لیے یا سور بوس دل دس سپاہی بھیجتے ہیں ایمان سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیج دیتے ہیں اللہ تعالی کا سپاہی کیا ہے خدا کی قسم ایک سیکنڈ پہ پوری دنیا کو لے جائے کوئی روک سکتا ہے اس کو اور اللہ کی جیل بھی ہے ارے کبھار اس کی جیل نہیں ارے ہم زمانتی ہیں قبر میں پڑے ہیں کہیں بھاگ نہیں سکتا دنیا کا بادشاہ غریب ہے امیر ہے سب گردن دبائے ہوئے مٹی کے نیچے پڑا ہے ایک جگہ پر اور پیشی کا دن مقرر ہے ارے حساب کتاب بھی ہوگا پیشی بھی لگے گی سپاہی بھی ہے ہم زمانتی ہیں ارے جیل قبر میں پڑے ہیں وہ انسان سب کا حساب لے گا اور کترے کترے کا حساب ہوگا اور وہ سزا دے گا تو مجھے میں نے کہا سورو یہ مان لو کہ اللہ کا حکومت بھی اللہ کی موجود ہے اللہ کا قانون بھی موجود ہے اللہ کا اسلام بھی ہے کیونکہ وہ جزا سلام ایمان سے حالت کیا تھی ان کی حالت یہ تھی کہ سار نبون کر کے نیچے گر گئے ہوش نہ تھا مجھے جواب دیتے کوئی سورو جو کہتے ہو اسلام نہیں ہے وہ سمجھو پاگل اور بولے کتے ہیں ارے اسلام ہے اور اللہ کی حکومت قانون کا انکار کرنا حکومت کا انکار کرنا ہے یہ بولے کتے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اسلام نہیں لانے دیتے ارے سورو بے دین حکم کی تار حکمران جو ہوتا ہے وہ فراؤن کی طرح خود بھی غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کو بھی غرق کر دیتا ہے امام کرتبی سرکار فرماتے ہیں کہ بادشاہ بے دین ہو تو عذاب آتا ہے میں دکھاؤں کہ دنیا میں پاکستان جیسے حکمران سور کہیں آئے نہیں نہ اتنا عیاش ملیں گے نہ اتنا واشی نہ اتنا بے انصاف ارے دندے ذاتی مفاد پرست پیٹ پرست دنیا میں کہیں نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ امام صاحب کی بات کرت بھی سرکار عام نہیں ہے پھر فرماتے ہیں عالم حق نہ کہے عذاب آ جاتا ہے فرمایا پیر اگر اپنے مرودوں کو نیک کام کی وصیت نہیں کرتا پھر بھی عذاب آ جاتا ہے فرمایا اگر عورتیں بے فرد ہوں تو پھر بھی عذاب آ جاتا ہے یہ چارے چیزیں ہیں میں دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ پاکستان کی حکومت سور ایسی سور حکومت دنیا میں نہیں ہے پیٹ ٹو ظالم اور صبح ہوگی یہ نہیں ہوں گے ہاں لتر کھاتے ہوں گے ظلم کر لو ظالم ہوا پیٹ کی طرح تم یہودی غلام بن چکے ہو روس میں چار لاکھ کافروں کے ملکوں میں اذاب آتے ہیں سمندری طوفان ارے تین چار لاکھ سے اوپر کوئی آدمی دکھا دو مجھے ایسی بدترین حکومت ہے کہ تیس لاکھ بندہ گیا تیس لاکھ دنیا میں کسی بدترین بدماش کا حکومت کے ملک میں دکھا دو اتنا نقصان یہ ایسے ظالم ہیں ایمان سے حریص سارا دن قوم کو لوٹ رہے ہیں زہر زرہ میں دیکھو لوٹ رہے ہیں نا رشوت امول جرائم ہے سب سے بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد سب سے بڑا ظالم واشی ڈاکو نزاشی حکمران کیونکہ فرماتے ہیں رشوت امول جرائم ہوتی ہے اور جب رشوت عام آ جائے انتظامیہ لو عدلیہ دو ادارے ہیں انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدلیہ سے قوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے فرمایا جب یہ رشوت آم ہو جائے نہ انتظامیہ سے تحفظ موصول ہوتا ہے نہ عدلیہ سے, سے انصاف موصول ہوتا امام صاحب کے پاس ایک شخص گیا عرض کی عذاب آنے والا ہے آپ نے فرمایا عدلیہ سے ہی کام کر رہے ہیں فرمایا ہاں فرمایا جاؤ عذاب نہیں آتا تو جام کو نہ تحفظ موصول ہو نہ انصاف موصول ہو پھر قوم ڈاکا شر فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے جب قوم تباہ ہو جاتی ہے ملک تباہ ہو جاتی ہے تو بزرگان دین کے نزدیک سب سے زیادہ تقریبکار سب سے زیادہ دہشت گرد سب سے زیادہ ڈاکو بدماش لٹے را ارے راشی حکمران ہے کسی ایجنسی نے کسی راشی کو پکڑا رشوت یہاں بھی ایک بزرگ کا شیر ہے وہ کہتے ہیں چوری ڈاکہ رشوت سب ایک ہی تو چیز ہے چوری ڈاکہ رشوت دہشت گردی سب ایک ہی تو چیز ہیں بلکہ رشوت سب سے بات اور راشی سب کا خان ہے یہ ہے بزرگ کا چیز جیسے تمام جرم خزانے لوٹے جا رہے ہیں قوم لوٹی جا رہی ہے مجھے ایک کہنے لگا کیا کیا ان سکولوں کے پاگلوں کا سنا اے یہ سکول والے کیسے پاگل ہیں مجھے صاحب ہی کہہ رہا ہے میں نے کہا کتنا پڑھا جی آپ کا ملک میں کیا آواز تھا میں نے کہا کیا ہے اس نے کہا میں صحافی ہوں میں کہا لانا ہے تم پر تو قوم کو کیا دے گا ایسا بد ہے سخت کی بات ہے جرن زیا کی حکومت تھی جا پتہ نہیں بھٹو کی تھی تو اس وقت میں نے کہا میں نے کہا ارے پاگل سومبھی سمجھنا ان واشی دھیرندے سکول والوں کے پیچھے مت جاؤ یہ تو پاگل ہیں ہم پر ظالم مسلط ہیں بات سننا غور سے میں نے صحافی کو کہا وہ پاکستانی ہونے کے جس طرح جنرل ضیا کا حق ہے اسی طرح میرا حق ہے اللہ! لاہور آیا پھر آؤں مظفر گڑ سے کیا میں نے اجازت نامہ لیا ایمان سے یا آپ تو یہاں پھر رہے ہیں جہاں بھی جائیں اجازت نامہ لیں گے ارے نہیں لیں گے کیونکہ تمہارا گھر ہے باہر جاؤ گے تو اجازت نامہ لوگے تو گھر یہ بڑا گھر ہے یہ کیا ہے بڑا گھر وہ ہمارے چھوٹے گھر ہیں ارے چھوٹے گھر اس سے اس بڑے گھر سے ہے چھوٹے گھر کو کوئی توڑ فوڑ کرے روکو گے نہیں روکو گے جتنا حیثیت ہو گئی تو میں نے کہا ظالم پاکستانی کی حیثیت میں جس طرح جنرل زیا کا حق ہے اسی طرح میرا حق ہے یہ ہر پاکستانی کا گھر ہے اور بڑا گھر ہے ارے اس کو کسی توڑ فوڑ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کا گھر ہے وہ روک سکتا ہے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا یہ تو ہیں صحافی پاگل صحافی جن کا عقل اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر سمجھے ہوئے ہیں عوام کا گھر نہیں سمجھتے یہ ظالم امام حضرت یعقوب علیہ السلام اور تجھے اب خوف کی بات بھی کر دوں حضرت یعقوب علیہ السلام دوستی تھی ملکل موت سے آپ نے فرمایا یہ, یہ طریقہ آ رہا ہے اب طریقہ بدل چکا ہے لوگوں اب کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ طریقہ کار بدل چکا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنا جب میری زندگی قریب آ جائے مجھے روح قبض کرنا پہلے کوئی کاصد بھیج دینا بہت اچھا سرکار قبض کرنے کے لیے آ گئے آپ نے فرمایا یار وعدہ پورا نہیں کیا تم نے تم نے تو کہا تھا کاسد بھیجوں گا عرض کی یا نبی اللہ میں نے پہلا کاست بھیجا آپ کے بال سفید ہو گئے پہلا کاسد بھیجا یہ جو طریقہ آ رہا ہے پیچھے سے اب طریقہ وہ بدل چکا ہے دوسرا کاست بھیجا آپ کمزور ہو گئے کہا ہاں فرمایا تیسرا کاست بھیجا آپ ٹیڑھے ہو گئے یہ تین کاست تمہیں پہلے بھیج چکا اب یہ ہے طریقہ بدل چکا ہے نا. وہ سفید بال وہ کمزوری ٹیڑھا پن کیا چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے جا رہے ہیں ہمارے وقت میں نوجوان موت عام نہیں تھی مسلمان آنکھ کھول جب نوجوان موت عام ہو جائے تو پھر زندگی پر بھروسہ نہ کر کے کس وقت اللہ تعالیٰ سب کو لے لیتا ہے وہ جو قانون ہے وہ بدل چکا ہے سفید داڑھی والا hein? کمزوری والا ٹیڑھا پن والا معلوم ہوا بوڑھے کو موت آتی تھی اور ہم نے دیکھا بھی یہی ہے ہمارے زمانے میں نوجوان موت نہیں تھی نوجوان موت اب جو ہے وہ نوجوان موت عام ہے اب کیا ہے تو معلوم ہوا ماحول بدل چکا ہے اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور آگے بننے کے کوئی تحفہ بھیج دو جو ہمیں آگے ملے یہ مت کہو کہ ہم بخشے جائیں گے کیا ٹائم ہے ڈھائی بجے پڑھ دو جی پڑ دوں اچھا تو یہ ماحول جو ہے یہ بدل چکا ہے اب ہمیں موت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب میں کسی قوم کو عذاب کرنا چاہوں اسے ختم کرنا چاہوں تو میں انہیں اگر بے فرمان ہو تو تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں اگر صحیح نہ ہو وہ قوم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم کو میں ختم کرنا چاہوں پھر اس کو میں ختم نہیں کرتا اس کو عیاشی کے دروازے ہر طرح سے عام کر دیتا ہوں عیاشی کے دروازے ہر طرح سے عام کر دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہے قوم کہ ترقی ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں اس قوم کی جڑ کاٹ کر اسے ختم کر دیتا ہوں جڑ کاٹ کر اسے ختم کر دیتا ہوں تو اگر اللہ تعالی ہمیں عذاب کرنا نہ چاہتا تو ان ظالموں کو جو سارا دن عیاشی بدماشی میں ہیں شام کو لاکھ روپیہ جیب میں آ جاتا ہے دو لاکھ تین لاکھ تو معلوم ہوا اگر اللہ تعالی ہمیں ختم کرنا نہ چاہتا تو اتنا عیاشی نہ دیتا آپ کے بڑوں کو دیکھو ایمان سے کھانا سیر کر ہو کر نہیں ملتا تھا ہم نے روزے کے ساتھ تیس تیس میل پیدل سفر کیے ہیں اب تو ایک میل بھی ہم نہیں چلتے پیدل سفر تکلیفیں تھیں مشقتیں تھیں روزی مشقت سے ملتی تھی آج کل جو مشقت سے ہے اسے روزی شام کا کھانا نصیب جو عیاشی پر بیٹھا ہے سور وہ لاکھوں روپے جیب میں بٹور رہا ہے ایک اور پگلب وحشت درندگی تمہیں حکومت کی سناؤں سمجھدار بندے بھی بیٹھے ہوں گے فراؤن نے ٹیکس لگایا تھا پہلے بھی میں نے یہ بات کی پھر ضمن کہہ دوں فراون نے ٹیکس لگایا تھا الل امرا سمجھ گئے الل امرا کیا مطلب امیروں پر ٹیکس لگایا تھا تو آج تک اس کی شکایت ہے مجھے کوئی ایسی وحشی حکومت دکھا دو تاریخ میں یار سے جو ٹیکس الل اشیا لگایا ہو یہ دیکھو رحم دل چیزوں پر ٹیکس لگانا اس میں غریب بھی پیس جاتا ہے جو سو سا روپیہ سارا دن اس گرمی میں ایمان سے کہو کل مجھے درخان بتا رہا تھا کہ ایک مزدور نے گیارہ بجے تک مزدوری کی تو وہ بے ہوش ہونے لگا دھوپ میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بس اجازت دے دو مجھے پیسے بھی نہ دو اجازت دے دو اتنا گرمی ہے ایئر کنڈیشن پر بیٹھنے والے سور کو کیا پتا کہ تغاری والے پر بھی ٹیکس ایلانتی جو سو روپیہ دہاڑی اس دھوپ میں خون نچو کر سو روپیہ دہاڑی دے رہا ہے سورو ظالم ویشیو درندو اپنے بچوں کا پیٹ پالے جب تمہیں ٹیکس دے سمجھانی آپ بات نے چیزوں پر ٹیکس لگانا اشیا پر ٹیکس لگانا دال پر چینی پر ادویات پر سیل ٹیکس جسور کہتے ہیں کیا یہ وہ سو روپیہ دیاڑی والا دھوپ میں جو کما رہا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا, دے رہا. ارے خدا پوچھے ان سے ہماری فریاد اللہ کے آ گیا ہے ان ظالموں سے یہ ہم پر ظلم کریں ہم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یامین ایسے ظالموں کو ہم سے اٹھا لے جو غریبوں کو بھی معاف نہیں کرتے ارے غریب پر ظالم سور زکت نہیں ہے وہ سور ٹیکس کہاں ہے سمجھ رہے ہو بات سمجھنے سمجھ کی ہے ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں تم تو تعلیم کہتے ہو مجھے کہتا ہے جو تعلیم میں دل کہتا ہے اسے تلوار اٹھا کر اسے میں قتل کر دوں ایسا بے وقوف ہمارے ملک میں ہو ہی نہ ارے سورج نکلا ہوا ہے آنکھیں کے ہیں آن سب کوئی وہ کہ سورج ہے اسے پاگل کہو گے نہیں کہو گے ارے تعلیم ایسی ہے ایسے واشی درندے پرزے آپ کے سامنے ہیں ظالم لٹیرے ذاتی مفاد پرست غریب کا خون بھی چوس لیتے ہیں مجھے غریب کہنے لگا مجھے درخواست نہیں مجھے آگیا لینے کے لیے حاکم تو میری بیٹی بھاگتی آئی اس نے کہا ابو ابو میں نے کہا کیا ہے اس نے کہا ہمارا تو رات کا آٹا نہیں ہے آپ جا رہے ہیں اب وہ ظالم سن رہا ہے سن لو جو تعلیم کہتے ہو مجھے تو قوم سے غصہ ہے جو کہتے ہیں تعلیم ہے پرزے سامنے فیکٹری کا پوچھتے ہو میں نام ڈھونڈ رہا ہوں ان ظالموں کو کیا نام رکھوں ایمان سے فوج آئی کسی غریب سے پوچھا نہیں کسی اپنے واشی ہمارے پٹواری ایک سو بیگہ زمین بنا رکھی ہے اس سے پوچھا تو نے سو بیگہ کہاں سے بنائی یا کسی ایجنسی والے نے پوچھا وہ قوم کا خون نوچنے والا اس سے نہیں پوچھا جی سو بیگھا کہاں سے بنائی غریب نے ایک یونٹ جلا رکھا تھا تو ہمارے سامنے چھ ہزار جرمانہ اس پر کیا تاجروں سے پوچھا گیا حلال کھانے والوں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ارے کسی ظالم حرام کھانے والے سے نہیں پوچھا گیا کہ تم نے یہ سو بیگہ کہاں سے بنایا ہماری جگہ کا ہے ایک بیگہ زمین نہیں تھی آپ چل کر دیکھو مجھے ایک سپاہی کہہ رہا ہے رول اللہ علی والی کا کہ لوگ کیا کماتے ہیں میں سپاہی ہوں دو مربع زمین بنا رکھی ہے یہ قوم, کا چوسر... قوم کو نہیں چوس رہے قوم کو چوس رہے ہیں قوم کو دو مربے دو ٹریکٹر کھڑے ہیں کوٹھی مظفر گڑھ میں بنا رکھی ہے لوگ کیا کماتے ہیں میں نے سپاہی ہونے میں کمایا ہے وہ کیا اپنا کمایا ہے یہ تیرا میرا خون ہے تیرا میرا خون ہے اب اس میں ایک شیر اور بھی ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہکان کو ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے یہ واشی سور کسان کو چار تین سو اسی چار سو تین سو اسی مل رہا ہے چار سو پندرہ پاسکو والوں نے چار سو پندرہ روپئے تاجرو سے کی ہوئی ہے ملاوٹ کہ تم تین سو اسی لو ہم سو چار سو پندرہ تمہیں دیں گے ادو پیسے کریں گے کسان کو پیسہ ارے چار سو پندرہ روپئے یہ کسان کو ملنا چاہیے تائمان سے کہو تاجروں کا کیا حق ہے تیس روپے من تو کسان کو نہیں بچتا تیس روپے من پندرہ روپے وہ لے گئے اور پندرہ روپے وہ لے گئے اور ہمارے آنکھوں دیکھی سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے علی پور میں ہم نے گندم میں پانی اور ریت ملاتے دیکھا ان کو رات کو اے سی نے اور تحصیلدار نے چھاپا مارا دو لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے دو لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے کیا کرتے ہیں مجھے تاجر نے بتایا کہ ہم دس بوریاں اوپر سے پوری رکھتے ہیں ان کی ناپ جو ہوتی ہے تول پوری ہوتی ہے نیچے کم ہوتی ہے منشی تولتا ہے ہم پانچ سو روپیہ دے کر وہ دس بارہ اوپر والی تول کر جو پوری ہوتی ہیں وہ پانچ سو روپیہ دیتے وہ ساری اسی لکھ دیتا ہے ناپ وہی لکھ دیتا ہے پھر جب ان کو ناپ پوری کرنی آتی ہے تو ریت ملاتے ہیں یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ریت ملاتے اور لاکھوں من تن گندوں میں انہوں نے سمندر میں ڈالی ہے کیا کیا نا اہلیت بتاؤں ریت ملاتے ہیں برآمداد نہیں ہوتی گندوں برامداد اور ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد زیادہ ہو درام والے ترقی نہیں کرتے اور درامداد جو نقد کریں وہ بھی ترقی نہیں کرتے زر مبادلہ چیز سے چیز منگائیں اب جب گندوں میں ریت مل جائے وہ کہاں جائیں گی हैं? اب ہمارے ایجنسی والے جو ہمارے حکمران ہیں یہ پولیس ہے سادہ لباس میں یہ مسجدوں میں تو گرفت کر رہی ہے ادھر جو کام ہے ادھر بھی ان کی ایجنسی نہیں چلتی کہ گندوں میں ریت ملا رہے ہو ایمان سے جاتے ہیں وہ ارے کہاں جائیں ایمان سے ملک چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے خود کشی بھی ناجائز ہے اور ان ظالموں کے سائے کے نیچے رہ کر بھی ہم پس رہے ہیں یا الہ العال ہمیں اپنی مدد فرما ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے ہم کمزور ہیں ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ جلوس نکالیں قوم کا نقصان کریں مواصلات کا نقصان کریں ان میں میں سے ہم نہیں ہیں ہم تو ہیں حق کہنے والے حق کہہ رہے ہیں تو ہماری امداد فرما دنیا کے ظالموں سے ہمیں نجات دے ٹونی بلیڈر سور سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا دہشت گرد ہے کچھ سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا پاگل ہے جو بچے بوڑھوں کو مار رہا ہے اور کہتا ہے دہشت گردوں کو ہمیں بچاؤ تو ایسے پاگلوں سے ہمیں اور ان سکول والوں سے بھی نجات دے جو ان یہودیوں کے ساتھ ہیں ان پاگلوں کے ساتھ ہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں سکول والے کس کام پہ ظلم و ستم عوام پہ نگاہ ساری کی ساری دام پہ ٹیکس خاص و عام پہ جرمانے ہر مقام پہ اب انہوں نے کیا کیا ٹرک جو لگتا تھا اس پر پانچ سو من لوگ تھی پانچ سو من اب انہوں نے ڈھائی سو کر دیا اور کانٹے لگا دیے کیونکہ ٹرک نے تمہیں کہا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے ارے بندھو کا تو خون نوچ رہے اور ٹرک پر تمہیں ترس آ گیا کھانا پینا ظالموں کا اب کرایہ تیل مہنگا ہے لوگ کراچی تک کرایہ پورا نہیں ہوتا اب ڈھائی سو سے کیا مجھے بتاؤ پھر چالیس زالم کڑا ہے پانچ سو جرمانہ دے دو یا دو ہمیں دے دو اب کراچی تک جانے سے ایمان سے ٹرک غریب والے کا کیا بچتا ہے آپ بتا دیں مجھے یہ ایسے ایسے ظلم ہیں مجھے ایک بتا رہا ہے ہیڈ ماسٹر کہتا ہے جی کیا ظلم یہ جو حکومت جو پیسے دے رہی ہے دو سو لڑکی کو اور کھانا تو اب استانیاں کیا کرتی ہیں وہ کہیں کہیں کی لڑکیاں ایسے اپنے دوستوں کی ایسے اس کے نام لکھ لیتی ہیں پھر دو دو سو میں اسی طرح ایک استانی پر ساٹھ ہزار پکڑا گیا ساٹھ ہزار اور کہتا ہے ہر سکول میں یہ ہو رہا ہے کہ ہیڈ ماسٹر اور یہ اسی طرح پیسے وصول کر رہے ہیں تو ہمارے ایجنسی والے بھی را ادھر بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جو قوم کی بہبود کا کام ہے نا وہ قوم کی اچھائی بھلائی کا کام ہے ہم نے تو کرنا ہے مولویوں پر دل کیونکہ ہمیں پوچھے کا حکم ہے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے میرا حکم جا کے پھر سنو یاد توجہ سے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے سمجھ نہ جانا اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے کیا تعلیم اور قانون ہمارا اپنا یہ او بیٹا وہ یہودی کہہ رہا ہے بھی ایسے مشاہدے پر بات کر رہا ہوں تعلیم اور قانون ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرضی آئے کھائیے ایسا ہے نہیں آئے اگلے کہنے والے کیا چھوڑتے ہیں یار محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے وہ باپ یہودی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو بیٹے نے کہا جی میں جو کہ عمل کروں گا محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے مولوی کا کہنا نہیں ماننا نشانہ تنقید مولوی کو رہی ہے تم نے یہ زور سے کہنا ہے کہ مولوی خراب ہے کیونکہ تنقید برائے تشفی ہوتی ہے مولوی صحیح ہو جائے گا تو کیا کرے گا ارے بھیڑ خراب ہے بھیڑ یا چاہے قوم بھی کہتی ہے بے وقوف کے مولوی خراب ہے آہل اللہ کے پاس جانا شیر کہ ہے پانچ شیر ہیں آہل اللہ کے پاس جانا شیر کہ ہے ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئیے دیکھا میری برتن ارب والے جا رہے ہیں نا ادھر ہاں آہل اللہ کے پاس ارے یہ کہتے ہیں نبی غیر اللہ ہیں نبی کیا ہم زبن بات کرتے ہیں ہمارا یہ ہدف نہیں ہے دیوبند وغیرہ صرف تمہیں بتائیں. بچانے کے لیے کام بات کر رہا ہوں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنوں کو بچاتے ہیں جو لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے اب یہ سور دیکھو قانون ادھر مدثر شاہ کو پکڑا ہو دیوبند نے درخواست دے دی ارے جو رات دن ہماروں کا دروازہ کھٹ خط کھٹا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں ارے ظالم تم ہمارے کے پاس دروازے نہ کھٹ خط کٹاؤ ہم بات نہیں کریں گے کیا ہم دفاع نہیں کر سکتے آل اللہ خیر اللہ یہ نبی کو خیر اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے کہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں قرآن نے کسی نبی کو غیر اللہ کہا کسی کو حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ ایسے آئے بھائی خلیل اللہ روح اللہ صفی اللہ رسول اللہ ایسے اللہ نے کسی نبی کو خیر اللہ کہا تو مجھے تلوار پھیر دو باقی ریس والے ہی لوگوں نے اللہ نے ان کو کہا اولیاء اللہ اولیاء اللہ میرے دوست میرے ارے غیر اللہ اور آہل اللہ میں فرق ہے آہل اللہ کے پاس جاؤ گے وہ مردہ زندہ کرے گا کہے گا اللہ نے کیا غیر اللہ کے پاس جاؤ گے اس نے کیا میں کی کیا اب ابراہیم خلیل اللہ کیا تھے ارے آہل اللہ تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے اسی طرح فرمایا آپ نے اللہ مارتا ہے اور وہ غیر اللہ نبرود تھا وہ کیا کہتا تھا آنا وہی تو میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں تو اس نے کہا کہ یہودی کہہ رہا ہے آل اللہ کے پاس جانا شرک ہے ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئے گئے نہ سعودی والے وہاں نہیں گئے خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے بھگائیے حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے موس علیہ السلام اگر میرے نام لینے والے موجود نہ ہوں تو باقیوں کو مولت نہ دوں برائی کے اثرات ہیں تو اللہ کے نام کی بھی برکت ہے دنیا میں ایک شخص کرے گا اللہ اللہ تعالی پوری دنیا سے دس سال قیامت پیچھے کر لے گا تو میاں اللہ اللہ ہو رہے ہیں تو کچھ ہم بچ رہے ہیں یہ جو اللہ کا نام ختم کرنے جاتے ہیں یہ سور اپنوں کو ہیں تو پاگل یار اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں اور, اور یہ بھی سمجھ لو ان ظالموں کو کہو کوئی شی آپ نہیں لڑ رہا دیوبند کے ساتھ کوئی دیوبند کوئی مولوی کوئی نہیں لڑ رہے سارے ختم ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہم تب تک جو تقریب کاری مسجد میں ہے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے پہلے زمانے میں جاسوس کہتے تھے اور جاسوس کو پکڑ کر سزا دیتے تھے ایسا آئے بھائی نہیں آئے اب اس کا نام ایجنسی بدل دیا یہ اسرائیل کی ایجنسی ہے امریکہ برطانیہ یہ ہمارے دوست ہیں جب تک ایجنسیاں باہر کی ہمارے مخالفوں کی پھر رہی ہیں وہی بم رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں ہم کوئی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی مذہب والا بم رکھتا ہے چاہے یہ ظالم کہتے بھی رہے کیونکہ یہ ایجنسیاں کیوں پھر رہی ہیں تمیاں اس وقت اللہ کی روزی کا اثر حاضر ہے ملک الموت تیری رو قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا اے الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اس لیے الہ مانا آسان ہے رب ماننا جو ہے وہ مشکل ہے رب رب العالمین روزی دینے والا مانگے گا ارے ایمان سے کہو یار یہ زندگی ایک سیکنڈ ارب روپے کا ملتا ہے ملتی ہے نہیں ملتی پھر ہم کیسے پاگل ہو گئے کہ اتنا بیش قیمت تو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے روزی نہیں دے گا روزی بغیر سکول سے نہیں مل سکتی اللہ تعالی وہ ایک بزرگ ایک سریکی کی مثال ہے تو بے تہذیبی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں رہتے تھے وہ لوگوں کے چتو تھے اور وہ کہتے تھے ہمارے سردار تھے تو انہوں نے ہمیں بلایا یہ بتاؤ کہ ہم رجے بھلے یا بھوکے بھلے انہوں نے کہا سردار صاحب تسی موئے بھلے گا جی بے نام راہ دسان گئے سی رجے بھلے سردار ہیں تے وہ آ گئے سردار تسی موئے بھلے تسی ہو رجو گے تو سانو کٹو گے بھوکے ہوو گے تو لٹو گے جی تھی موئے جو موجودہ حکومت سے مجھے پوچھتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یار یہ موئے بھلے ایمان ہے یہ رجیں گے تو کٹیں گے جب بھوکیں گے ہوئیں گے تو لوٹیں گے یہ ہمارے تو یہ موئے بھلے تھوڑے پر بھروسہ کر لو دیکھو اللہ کترے کو دریا بنا دیتا ہے کترے کو ایمان سے بھروسہ تو کرو اس پر روزی کا یہ سورت بکر ہے نا سورت بکر آپ نے پڑھا ہوگا بکر بانا گائے اللہ نے اس سورت کا نام بھی گائے رکھ دیا ہے یہ کیوں گائے رکھا ہے آپ کو پتا ہے کئیوں کو پتا ہوگا اکثر کو نہیں ہوگا ایک ولی تھا ولی وہ اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس چھوٹی سی بچڑی تھی بیٹے کے لیے کہا یا میں جنگل میں جا کر چھوڑ دی یہ تیرے سپرد کر رہا ہوں یہ میرا بچہ جب جوان ہو تو اسے یہ کافی ہو تبکل تو دیکھو ارے بھروسہ تو دیکھو عطا میں کمی نہیں ہے بھروسے میں کمی ہے چھوٹی سی بچڑی ہے اور جنگل میں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کو کافی ہو کتنا بڑا بھروسہ ہے کتنا بڑا میں نے بھی ایک ایسا کام تھیا کیا تھا ایک جنگل تھا ہم سے دریا کے پار تین چار میل کے فاصلے پر تو دو بھینسیں ایک بھینس ایک چھوٹی بچی میرے مرشد پاک کی تھی میں بھی لے گیا آپ نے مجھے روکا کہ محمد شفیع کہاں کرے گا ان کی وہ مجھے جانتے تو تھے ایک میری اپنی تھی اب تینوں کو لے کر وہاں جنگل میں جہاں چور ہی چور رہتے تھے وہاں چھوڑ کر آ گیا تین مہینے نہ گیا سے تین مہینے محن. تین مہینے کے بعد گیا جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ بندے تو سمجھدار ہیں آپ کا کہ تین مہینے ہو گئے ہیں وہ آپ کی کہاں ہیں وہ تو یہاں چور ہیں سارے وہ ایک چور کے بھینسوں کے ساتھ ایک مہینہ بیٹھتی رہی پھر اس نے کہا جب ایک مہینہ بیٹھتی ہیں کوئی نہیں آتا تو اس نے لے کر کہیں کر دی آگے اب میں نے بات کی حضرت صاحب نے اپنے جو وہاں کے تعلق دار تھے میرے مرشد نے ان کو کہا انہوں نے لوگوں نے زور پا دیا اس چور کو بڑا چور تھا اس نے کہا ایسا کرو کہ میری بھینس کے نام اس کو کھا جاؤ اور جو حضرت صاحب کی بھینس ہیں وہ دے دو مجھے بندے نے کہا ایسا ہے کہ وہ تیری بھینس نب نہیں آتی وہ کھائی گئی صاحب آ جائیں گے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں میں نے کہا میں نے تینوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑا آئیں گی تو تینوں آئیں گی میری بھی ساتھ آئے گی وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا وہ چوروں کو کہہ دیا ہے سارے چوروں نے اتفاق اس بات پر کیا ہے میں نے کہا اچھا دیکھنا ہو. اب زہر کے ٹائم میں گھر سے باہر آیا ہماری بھانی تھی تو دیکھا تو دو بھی آئی کھڑی ہے اب اسے پہچان تو نہیں کو اس نے ایک میری اور ایک پیر صاحب دونوں پیر صاحب کی سمجھ کر بھیجی ایک میری تھی اب میرے رشتے دار گئے دیکھنے کے لیے بہنسیں آ گئی وہ دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے وہ یہ تو اس کی آ اس نام مراد نے ہم نے کہا اس کی خاج یہ تو اس کی آ گئی وہ میں نے کہا بابا پہلے میری آنی تھی میں جو اللہ کے آسرے پر چھوڑی تھی تو اب وہ تیسری بہنس ان کو دینی پڑی تینوں کی تینوں آ اللہ تو اس ولی نے میں تو اس کا غلام ہوں تو اس ولی نے ایک بچڑی چھوڑی اب وہ بندو کو دیکھ کر دور جاتی تھی یا غائب رہتی تھی بندو سے تو بڑی ہو گئی بیٹا بھی بڑا ہو گیا ماں نے کہا اللہ نے بچی چھوڑی تھی یہ ہمارے تیرے باپ نے اللہ کے آسرے پر وہاں سے جا کر لیا بیٹا چلا گیا کہ ایسے نہیں ٹھہرے گی تم اس کو اللہ کا نام دینا پھر ٹھہرے گی کیونکہ تیرے باپ نے تیرے نام کی ہے نا وہ سمجھ جائے گی تو اب بچ گیا وہ بھاگنے لگی اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا نام دیتا ہوں میرے باپ نے چھوڑی تھی تجھے تو وہ واپس آ گئی اس کے آگے ٹھہر گئی وہ پکڑ کر گھر لے گیا اب اس نے بھیجا بازار میں ماں نے کہا اسے تین درم قیمت لگانا تین درم کتنا درم قیمت اور کہنا کہ ماں سے پوچھوں گا اور پھر میں اسے بیچوں گا اس نے تین درم قیمت لگائی اگلے نے کہا نہیں میں سات درم دیتا ہوں لیکن ماں سے نہ پوچھ اس نے کہا نہیں میں ماں سے ضرور پوچھوں گا واپس لے آیا دوسرے دن تیسرے دن ماں نے کہا وہ فرشتہ ہے اس سے کہو کہ یہ گائے ہم بیچیں یا نہ بیچیں ماں بھی سمجھ گئی ولی کی عورت تھی صبح تو اس نے کہا تم بنی اسرائیل لینے آئیں گے تم کہنا اس چمڑے میں جتنا سونا آ جائے گا ہم لیں گے پھر ہم یہ گائے دیں گے اس نے کہا کیسے بکے گی اس نے کہا وہ لیں گے ضرور تم یہ کہہ دینا اب وہاں بنی اسرائیل میں حضرت مس علیہ السلام کی قوم کے ایک نے چچا ازاد بھائی کو قتل کر کے دوسری بستی میں امیروں کی بستی تھی بنی وہاں گیر دیا اور کیس کر دیا حضرت منہ مجھے کس دے دو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے ابھی ہم نے تو مارا نہیں آخر وہ حضرت موس علیہ السلام کے پاس گئے کہ تو اللہ سے عرض کرو کہ اصل قاتل بتا دے اللہ نے فرمایا جو کہتے ہیں مردہ کبھی فائدہ نہیں دیتے اللہ نے فرمایا تم گائے کو ذبح کرو پھر اس کا چوڑا مارو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ کون میرا قاتل ہے اب بات عجیب ہو گئی تو اللہ نے انہوں نے کہا اللہ سے عرض کرو کہ وہ گائے بتائے کیسی ہے تو اللہ نے بتایا آخر وہ گائے جو نشان اللہ نے بتایا وہ ڈھونڈتے دھونڈ ڈھونڈتے اس گائے پر پہنچے اے گائے بیچو انہوں نے کام تو نہیں بیچتے نہیں بھی ضرور بیچو انہوں نے کام قیمت تو یہ لیں گے وہ ہے حضرت موس علیہ السلام کے پاس آپ نے ادھر ادھر ضمانت لے لی کہ ہم اتنا قیمت بھی دے دیں اور پھر مردہ زندہ نہ ہو آپ ضامن ہو گئے ادھر, ادھر ادھر ان کو کہا دے دو میں تمہیں چمر بھر دوں گا ان کو کہا تم لے لو مختصر انہوں نے ذبح کیا جب ذبا کیا تو اس کا جو چوڑا تھا اس مردے کو مارا مردہ زندہ ہو گیا جو کہتے ہیں مردہ مردہ کو بھی فائدہ نہیں دیتا تو یہ تو انسان تو انسان ولی کی گائے تھی ولی کی اللہ نے شاید یہ بات بھی سمجھانی تھی کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے ولی مردہ ہیں فائدہ نہیں دیتے نبی نوز تو زندہ ہو کر اس نے بتایا میرا قاتل تو یہی ہے اور جس نے کیس کر رکھا تھا اب اس کو پکڑ کر کساس کر دیا گیا اس کو سونا اب کتنا من سونا آیا ہوگا ایمان سے کہو کتنا من پتہ نہیں بڑی گائے تھی چمڑے میں کتنا من سونا آتا ہے من پر اتنا, اتنا ہوتا ہے من تو معلوم وہ قطرے کو سمندر بنا دے اگر آپ ہم بھروسہ کریں تو ارے ایمان سے وہ مطلق پروفیسر ہے یہ میں سکول والوں کو پاگل کہا نا میں ایک بات اور بھی بتا دوں پروفیسر ہے پروفیسر علی پور کا اس کا بیٹا ہماری باتیں سنتے سنتے متاثر ہو گیا اب وہ کہتا ہے جی میری بہن کو جین ہوتا ہے جین ایک ایسا جن ہے کہ وہ پہلے جن ہوا تھا ایک لڑکا ان کے کٹھے پڑتا تھا پروفیسر نے سکول کھول رکھا ہے تو لڑکی کو جین ہوگی آپ سمجھے بولتی تو لڑکی ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں جن بولتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے میں نہیں بولتی جن بولتے ہیں تو لڑکی نے مط... جن نے کہا لڑکی کو وہ لڑکا رشتہ دار تھا نا جن کا اس نے کہا اپنے باپ سے ڈھائی لاکھ ادھارا لے کر دے ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے کہ خود لے لڑکی رہی ہے نا ڈھائی لاکھ روپیہ اس بے وقف پروفیسر نے ڈھائی لاکھ روپیہ دے دیا اگر جین نام اراد کسی کو پیسے دینا چاہے تو وہ تو دنیا کے خزانے اٹھا کر رکھ دے یہ تو ہے پروفیسر ڈھائی لاکھ روپیہ دے دیا اس کو. اب میں نے کہا یار کیا ہے وہ تو دے دیا لڑکا کھا گیا اب میری بہن کو جین کہتا ہے کہ باپ کو کہے وہ ڈھائی لاکھ معاف کر دے ورنہ میں تمہیں مار ڈال گا اب وہ ڈھائی لاکھ بھی جاتا ہے وہ پریشان بے ہوش میرے پاس ہے وہ بھی لڑکی اس لڑکے نے کہا ہوگا کہ تم مجھے ڈھائی لاکھ بخشوا دے اب عزت بھی گئی ڈھائی لاکھ بھی گیا جن کہہ رہا ہے کہ تو میں نے کہا نا مراد تو استاد ہے یہ کیسا جن ہے لڑکا اس کا رشتہ دار ہے تو نے ڈھائی لاکھ دیا کیوں پاگل کے بیٹے تم قوم کو کیا دے ہوگے? تو میں نے کہا یار یہ جن جو ہے بہت خراب ہے یہودی جن ہے میں جاتا ہوں وہ لڑکی کہنے لگی مجھے مرید تو کرو میں نے کہا میں مرید بعد میں کروں گا جب جن ختم ہوگا میں کہا نکلوں میں نکل پڑا وہاں سے یہ ہے کل جن دوسرا جی میں نے کہا کیا جی ماسٹر صاحب وہ جی میری بیٹی جو ہے نا ریم یار خان کا ہے میری بیٹی کو جن کہتے رہے کہ ہم تجھے دو مہینے کے لے جانا یہ سمجھا رہا ہوں موجودہ حالات سے یہ جن جھوٹے ہیں میری بیٹی کو جن کہتا ہے کہ ہم کہتے رہے کہ دو مہینے تمہیں لے جائیں گے اگر تیرا ماں باپ تیرے پیچھے آئے گا تو تیرا گلا گھونٹ کر مار دیں گے جو حضرت وہ میری بیٹی کو دو مہینے لے گئے دو مہینے کے بعد وہ خود بخود چھوڑ گئے تو آپ سمجھ لیں وہ جن جو تھے لڑکے تھے نا سکول والے دو مہینے تو مہینے کے بعد خود بخود چھوڑ گئے پھر اب وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں مجھے کوئی تعویذ پھر کہتے ہیں دو مہینے پھر لے جائیں گے وہ میں نے کہا نا مراد تیری لڑکی کہتی ہے جینڈ نہیں کہتے دو مہینے جینڈ نہیں لے گئے ان کو کیا ضرورت ہے جن کو اس کو لے جائیں ایسے ایسے حالات ایک بندہ اور کہنے لگا جی میری بھجائی کو جین ہوتا ہے وہ کہتی ہے شہباد کلندر لے جاؤ اب جین خود بخود نہیں جا سکتا یار ایمان سے کہو میں نے کہا ایسے کر یہ جین ہے یہودی یہ میں کلام پڑھوں نہیں مانے آگ جلا دے آگ اس نے کہا ٹھیک تو اس کا پیر کو آگ کے ساتھ لے جانا تو جب جن بھاگ جائے تو تم پیچھے کر لینا اس نے بیوقوف نے کیا کیا آگ جلا کر پیر کو بیچ میں کر دیا تو پیر جل گیا اٹھ بیٹھی اب مجھے کہا میں نے کہا کیا ہے حالت ہے؟ کہ اب جن تو وہ کہتی ہے چلے گئے لیکن غصے میں بہتا ہے میں نے کہا غصے میں آئے وہ جن یہ جن ہو نا جس کو جن تجربہ کر کے دیکھو آگ جلاؤ نا آگ آگ کے ساتھ اس کا پیر لے جاؤ تو جب وہ پیر آگ میں جلنے لگے گا نا اٹھ بیٹھے گی اگر جین آئے تو نہیں اٹھے گی یہ یاد رکھنا صحیح معنی نے ہے تو اس کا پیر جل جائے گا وہ اٹھے گی نہیں کیوں وہ اپنے قبضے میں تو نہیں ہوتی نا اگر مکر ہے تو وہ فیران اٹھ بیٹھے گی اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں عقل دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دے اور لوگو بیٹی اگر بیٹی بیٹیاں نکال لو میں تمہاری دوستی کہہ رہا ہوں ایمان مت دو یہودی کے دوست مت بنو نوے ارب ڈالر دے رہا ہے اللہ تبارہ جوتے مار کر ہمیں جہنم میں ڈالے گا اور اب یہ لڑکیاں لڑکے پڑھ رہے ہیں یہ بھی نہیں بچیں گے